میں کچھ سوال پوچھ رہی ہوں رہے مگر میں بیٹا ہے اس کا ہارٹ پرابلم ہے اور ہو سکتا ہے اس کا میں سب بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں بیٹی کریم آپ کے بچے کو صحت و زندگی عطا فرمائے اور جن جن کے بچے بیمار ہیں لڑکا کو صحت و زندگی عطا فرمائے اللہ محبود کر آپ کی جیل پہ پریشانیاں بھی دور فرمائے اور اس پریشانی کو بھی دور فرمائے حافظ اللہ نیب الوکیل نیب الملاوا نیب ال نصیر پڑا کریں درود کے بچے کو پانی پہ دم کر کے دیا کریں ساتھ سو فاتحہ پڑھا کریں اور ایسے بزرگ کہتے ہیں کہ اجوا کھجور کھلائیں اور اس کی گٹھلیوں کو پیس کر وہ دل کے لیے بہت اچھا ایک علاج ہے اکدیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو آقا کریم نے ساس بنایا تھا کہ اس کو دل کا دورہ پڑے آ جائے اس کو اجوا کھجور کھلاؤ تو وہ کھانے سے درست ہو گیا اجوا کھجور اور پھر اس کی گٹڑیوں کو پیس کر بطور پھکی استعمال کریں اللہ محبوب کے صدقے مہربانی فرمائے کرم نوادی فرمائے